الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك و صحابك يا نور الله نويت سنت الاعتكاف فرمانی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہے نیت المؤمن خير من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حصول ثواب اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اول تاخیر بیان میں شرکت کروں گا بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیں نہیں بیٹھیں تو جب تک بیٹھے اس ترکیب سے تو بہتر ہے جب تھک جائیں تو پھر یاد آئے پھر تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی جو باتیں بیان ہوئی اسے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سلو حبیب طب اللہ وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا تیخریک امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی برکاتہم العالیہ اپنے نئے رسالے قوم لوت کی تباہ کاریاں قوم لوت کی تباہ کاریاں یہ رسالہ کل ہی مکتبت المدینہ سے شاع ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر نقل کرتے ہیں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 منقول ہے کہ دو بھائی اوپر نیچے رہا کرتے تھے ایک بھائی بڑا عبادت گزار تھا دوسرا فاسق و گناہگار تھا عبادت گزار بھائی کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس یعنی شیطان آیا اور کہنے لگا افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنی عمر کے چالیس سال نفس کو قید اور بدن کو مشقت میں ڈال کر ضائع کر دی ہے. تمہاری جتنی عمر گزر چکی ہے ابھی اتنی باقی ہے یعنی چالیس سال گزر چکی چالیس سال باقی ہے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر کے لذت حاصل کر لو اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپسی عبادت کی طرف لوٹ آنا بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے یہ وسوسہ جب اس نے اس عبادت گزار کے دل میں داخل کیا تو وہ دل میں کہا کہ کیوں نہ میں نیچے جا کر میرا جو چھوٹا بھائی ہے مختلف لذتیں ایشکوشیاں کرتا ہے تو میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس بیس سال لذات حاصل کروں کیونکہ اب اس نے بتا دیا کہ چالیس سال عمر باقی ہے اور خواہشات پوری کروں پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے بقیہ بیس سال عبادت میں صرف کر دوں گا یہ دل میں نیت کر کے وہ اوپر کی منزل سے نیچے کی طرف اترنے لگا ادھر اس کے گناہگار بھائی نے اپنے نفس سے کہا کہ ت نے اپنی عمر کو نافرمانی میں ضائع کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ جہنم میں جائے گا اللہ کی قسم میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی بقیہ عمر عبادت میں گزاروں گا شاید اللہ عز و جل مجھے بخش دے ادھر وہ توبہ کی نیت لے کر اوپر چڑھنے لگا اور اس کا بھائی نافرمانی کی نیت لے کر نیچے اترنے لگا اچانک اس کا پاؤں پسلا اور وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی پر گرا دونوں لڑکتے لڑکتے زمین پر آئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا دکھا گیا کہ اب عابد کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گناہ گار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین غور کریں اور سوچیں کہ آج ہم میں سے کتنے افراد کتنے لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتے ہی جا رہے ہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی اچھائی برائی نیکی و بدی خیر و اشر دونوں راستے دکھا دیے اور ارشاد فرما دیا وہ ہدئی نہ نجدین اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں نمایاں راستے اور خالق کائنات نے اکل شور کے اس پیکر کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے فوائد و برکات اور برائی و شر کے دنیاوی و اخروی نقصانات سے آگاہ فرمایا پرانے پاک میں واضح طور پر ارشادہ دتا فرمائے کہ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو یہ یہ برکتیں ملیں گی اور گناہوں بھری زندگی گزاری تو اسی طرح سے پکڑ کی جائے گی چنانچہ صورت الشمس آیت نمبر آٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الحم ہافور میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانۂ شمی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی اور اس حقیقت کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا چراچے سورت النساء آیت نمبر اناسی میں ارشاد ہوا ما من حسن فمن اللہ و مکم فمن فمین تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے یعنی اس کا خلاصہ علماء نے یوں لکھا کہ بندہ جب فائل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی طرف سے جانے اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے اور اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مقام پر یوں فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سات ترجمہ کنزل ایمان اگر تم بھلائی کرو گے اپنا بھلا کرو گے اور برا کرو گے تو اپنا تو اکل و خرد یعنی عقل و شعور رکھنے والوں کو سرات مستقیم پر چلنے کے لیے بڑے ناسہانہ اور مشفقانہ انداز میں ارشاد فرمایا ولا تصویل حسن تو ولا سئی آ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گے تو اس لیے مومن کی یہ شان بیان کی گئی کہ جب اس سے نیکی اور بھلائی کے کام سرزد ہوتے ہیں تو وہ اپنے مولا عز و جل کی اس عطا پر نازا فرہا ہوتا ہے ہوتا تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری جو روز مرہ کی زندگی گزر رہی ہے آیا نیکیوں کی طرف ہے یا نہیں ہے اور واقعی اگر جب نیکیاں ہوتی ہیں نا جیسے نمازوں کا سنتے ہیں والدین کے ادب کا سنتے ہیں قرآن کی تلاوت کا سنتے ہیں سنتوں پر عمل کا سنتے ہیں تحجد کا سنتے ہیں اشراک و چاش کی برکتیں سنتے ہیں حج و عمرہ کی برکتیں سنتے ہیں تو دنیا میں اس طرح کے جو بھی معاملات کسی نے سنے جب وہ عمل کی طرف آتا ہے جب وہ اپنے رب عزوجل کی طرف کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے وہ لذت محسوس کرتا ہے نیکی کی اس لذت کو محسوس کرتا ہے اگر اس نے کبھی روزے نہ رکھے دعوت اسلامی کے مبلغ نے انفرادی کوشش کی ایسا با ہوا کہ زندگی میں روزے نہ رکھے کسی نے لیکن کسی مبلغ کی انفرادی کوشش نے جب اس کو روزے رکھوائے اس کو جب اس کی لذت ملی تو اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی ایک مرتبہ ایک مدنی قافلے میں سفر ہوا تو ایک مقام پر سارے قافلے والے جمع ہو کر باب المدینہ آنا تھا تو اس مدنی قافلے میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر 38-40 سال کے آس پاس تھی ایک مبلک نے اس سے دریافت کیا کہ آپ نے تین دن قافلے میں سفر کیا آپ کے کیا تاثرات ہیں وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے کبھی زندگی میں نماز تحجد ادا نہیں کی تھی میں سنتا تھا کہ تحجد پڑھی جاتی ہے فضیلت بھی ہے لیکن بس یہی ہوتا تھا کہ اللہ والے بزرگ جو ہیں یہی پڑھا کرتے ہیں دعوت اسلامی کے ان تین روزہ مدنی قافلے میں تینوں دن نماز تحجد نصیب ہوئی اور اللہ کی رحمت سے اب میری نیت ہے کہ روزانہ تحجد ادا کروں گا لذت ملی اس کو کیفیت ملی نا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مومن کی یہ شان ہے کہ جب اس سے نیکی اور بھلائی کے کام سرزد ہوتے ہیں تو وہ اپنے مودا اجز وجل کی اس عطا پر نازا و فراہ ہوتا ہے تو ہم اگر اس طرف مائل نہیں ہے تو میں دعوت پیش کروں گا آپ آئے مدنی چینل کے ناظرین بھی آئے اور جیسا کہ ابھی پرسوں پرسوں کی بات ہے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکر ایک شخص روتے ہوئے اپنا یہ جذبات ریکارڈ کرا کر ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے آپ کی باتیں سن کر میں مائل ہو رہا ہوں میں نمازوں کی طرف آ رہا ہوں میں شراب چھوڑ رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجئے گا تو کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھتا بھی ہے تو ہم بھی غور کریں اور سوچیں بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی بری عادتوں پر مطلب ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ جناب اس نے سگریٹ پینا شروع کر دی اس نے برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کیا اس نے جناب ہیروئن پینا شروع کر دی یہ جوا کھیلنا جو... گرچے یہ برے افعال ہیں لیکن ہماری اولاد نماز بھی تو نہیں پڑتی ہمیں کیوں ٹینشن نہیں ہوتا ہے ہمارے گھر میں فلمیں گانے بجتے ہیں اور بے حیائی ہوتی ہے بے پردگی کا دور دورہ ہے ہمیں اس پر کیوں ٹینشن نہیں ہے بہرحال اس نیکی کے کام کی لذت حاصل کریں اور پھر بندہ جب اس پر ملنے والی نعمتوں پر غور کرتا ہے کہ آج دنیاوی یہ مطلب میں ایش کوشیاں جو گزار رہا ہوں آج جو اس طرح سے میں جو لذتیں حاصل کر رہا ہوں یہ تو کچھ ہی دیر کی ہے اگر میں نے اپنے نفس کو تھوڑا سا سنبھالا اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف کیا تو رب تعالیٰ نے جو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں بنا رکھی ہیں جو عظیم الشان محلات دیے جائیں گے جو ہر وسور ملیں گے اور جو نعمتیں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی جب اس کی طرف بندہ نظر کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بڑی عجیب کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر اس سے کوئی گنا نمافیت ہو جائے گناہ ہو جائے تو وہ اس پر نادم و پریشان ہوتا ہے تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیکی پر خوش ہونے والوں کے لیے جنت اور ہور و قصور کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں اور گناہ پر نادم و شرمسار نہ ہونے والوں کے لیے عذاب و وعید عذاب کی وعید ہے چناچے سورہ عال عمران میں اللہ تبارک کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آتاہم ہی من فضل شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وہ ادا ازک نن سرحمتن فری ہو با وہ ان تصب ہوں سید اتم قدمت عیدی ہم عیدا ہوں یق نتون اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلا اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا جب ہی وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو مومن کو جب اللہ تعالی اپنی رحمت سے نوازتا ہے یا اسے کوئی بھلائی و خیر پہنچتی ہے تو وہ بندہ مومن اپنے رب از وجل کی بارگاہ میں سجا شکر بجا لاتا ہے اور فما بینتی ربی کا فحدیث کے تحت اسے تہویذ نعمت کے طور پر بیان بھی کرتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف پریشانی آ کر گھیرتی ہے تو وہ پیکرے صبر و رضا بن جاتا ہے اس کی زبان شکوہ و شکایت کے لیے وہاں نہیں ہوتی وہ اپنے شمع ایمان اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان کی بنا پر مصائب و عالام کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے اور اس کے برعکس علماء نے لکھا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی شمیں بج چکی ہوتی ہے اور ان کو اگر کسی طرح کوئی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں زبان سے شکوا دراز کرنے لگ جاتے ہیں اور افسوس کہ وہ اپنے مولا کی تمام نوازشات و عنایات کو کے لمحات کو بھول جاتے ہیں ان کا ایک اور عمل بڑا یہ جو عمل ہے یہ بڑا قابل مذمت ہے چنانچہ سورہ علی عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کمزولیمان تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا یہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے تقابل کرتے ہیں اور ماد اللہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی خوشحالیاں دیکھ کر ان کی آسائشیں دیکھ کر نادان مسلمان شکوے شکایت دراز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم و بے حال ہیں جبکہ غیر مسلم قومیں دنیاوی طور پر نہایت خوشحال و مالا مال ہیں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یقین رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے جنت کی ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جبکہ غیر مسلموں کے لیے مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھڑکتی آگ اور جہنم کا دائمی اور ہمیشگی کا عذاب ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبت المدینہ کے متبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کمز المان ماں خزان العرفان صفحہ نو سو چار پر پارہ پچیس صورت الزخرف آیت نمبر تینتیس سو پینتیس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ترجمۂ کمز المان ذرا غور سے سنیے جو یہ وسوسے پالتے ہیں کہ جناب یہ کفار کو اس قدر آسائشیں ملی ہم پریشانی میں ہیں غور سے سنیے کہ ہمارا رب اجزا وجل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں یعنی اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا کہ کافروں کو فراخی ایش میں دیکھ کر سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیا لگاتے اور طرح طرح کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا کا سباب ہے اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے تو دنیا میں اگر تکلیفیں ہیں مصیبتیں پریشانی ہے تو کچھ ہی عرصے کے لیے ہمیں ان کی طرف دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے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 لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا شام کو صرف ایک مچھلی پھنسی وہ بھی تڑپی اچھلی اور پھدک کر پانی میں جلی گئی اب مومن پلٹا تو خالی تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور کافی ٹکڑی بھر کر لوٹا مومن پر مامور یعنی مقرر کردہ فرشتہ افسوس کرنے لگا کہ اس کا یہ حال ہے کہ اس کے پاس ایک مچھلی نہیں اللہ کا نام لے کر اس نے جال ڈالا تھا اور یہ جھوٹے معبودوں کا نام لے کر ڈالتا رہا اور مچھلیاں پکڑتا رہا ٹوکریاں بھری ہوئی ہیں افسوس کرنے لگا تو اللہ تعالی نے اس فرشتے کو جنت میں مومن کا محل یعنی علی شان مقام دکھایا کہ یہ جو دنیا میں مصیبت میں ہے یہ جو آزمائش میں ہے اس مصیبت تکلیف کے بعد جب یہ پلٹے گا تو اسے اس مقام پر رکھا جائے گا تو وہ فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا خدا کی قسم اس عظیم الشان محل میں داخلے کے بعد اس مسلمان مچھیروں کو مچھلیوں کے شکار میں ناکامی والی مصیبت کی بالکل پرواہ نہ ہوگی اور فرشتے کو جب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کافر کا ٹھکانا دکھایا کہ جو آج آسائش میں ہے آج خوب مزے اڑا رہا ہے خویش کوشیاں کر رہا ہے جب اس کا کافر کا ٹھکانہ دکھایا گیا تو بولا خدا کی قسم اس عذاب کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو اسے ڈیر ساری مچھلیاں ہاتھنے والی دنیا کی عارضی خوشی فائدہ نہیں دے گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس اکای سے درس ملا کہ غیر مسلموں کی دنیاوی ترقیاں دولت کی فراوانیاں مال کی کثرت قابل رشک نہیں غریب و تنگ دس دکھیارے مسلمانوں کی معاشر میں عید ہوگی نیک مسلمان کو اپنی خواہش کی اشیاء نہ ملنے پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بے نمازوں اور گناہوں میں ڈوبے رہنے والوں کی ہر دنیاوی آرزو پوری ہوتی چلی جانا بھلائی کی دلیل نہیں بلکہ خطرے کی گھنٹی ہے جی ہاں عزرت سینا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی دنیا میں گناگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے حضرت ابو اماما ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو سرکار علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مومنوں کو خوشی اور مسرت منانے کا بنیادی اصول عطا کیا ہے اور سرکار علیہ السلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو شاد فرمایا کہ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کرے تو تو مومن ہے اور مومن کی بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے اور یہ صرف مومن ہی کی خصوصیت ہے کہ اگر اسے آرام و راحت پہنچے اور وہ اس پر شکر کرے تو یہ آرام و راحت اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے اور اسے اگر تکلیف ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے مومن کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی ملنے پر خوش ہو اور بلائی ملنے پر غم زدہ یعنی پریشان ہو وہ مومن ہے اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوں اور جو برائی کریں تو بخشش مانگیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں گناہ ہمیں غمگین کرتے یا نہیں بلکہ ہماری عجیب و غریب حالت ہے اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے تو نیکیوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی گناہوں کی طرف بڑی دلیری ہے ہماری بڑی, بڑی مطلب ہم تیزی کے ساتھ گنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی لے کے خدمت میں کوئی حاضر ہوا ایک شخص اور اس نے عرض کی کہ حضور اسلام کیا ہے اسلام کی کیا ڈیمانڈ ہے تو آپ نے قرآن پاک کی آئے تلاوت فرمائی فرمیا خیری و مئی مسکالا <يَرَا> ترجمہ کنزور ایمان کے پس جو شخص ایک ذرہ وزن برابر اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے وزن برابر برا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا اس شخص نے جب یہ سنا تو جانے لگا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اے شخص انہیں کیا جانا اسلام کیا چاہتا ہے اس نے کہا حضور میں نے جان لیا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیکی چھوڑنا نہیں اور کوئی گناہ کرنا نہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ نیکیوں نیکی کرنے پر خوش ہونا ہے اور بقاض بشریت اگر گنا سرزد ہو جائے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شرمندہ ہونا ہے اور یاد رکھیے کہ گناہ کر کے نادم نہ ہونے والوں کے لیے سخت وعید ہے چنانچہ سورہ فاتر آیت نمبر دس میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اور وہ جو برے داؤ کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہیں مکر اور انہیں کا مکر برباد ہوگا ایک اور مقام پر سورت النمل کی آیت نمبر نوے میں ارشاد فرمایا اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اونھائے گئے آگ میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کرے اور سوچے امیرا سنت دامت برکات ملا عالیہ مشہور محدس حضرت سیدہ امام اوزائی علیہ رحمت اللہ القوی کا نیکی کی دعوت پر مشتمل غافلوں کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر بیدار کرنے والا پر سوز اور عبرت انگیز بیان نقل کرتے ہیں چناچے آپ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اشیاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ 125 صفحات پر مشتمل کتاب شکر کے فضائل صفحہ نمبر 32 سو 33 پر ہے حضرت سیدنا امام اوزائی علیہ رحمت اللہ القوی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کر لو جو دلوں پر چڑھ جائے گی بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیائے نئے پائیدار میں ہو جس میں لمبی عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت بھی قلیل یعنی تھوڑی ہے اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کو جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوش نمائی اور اس کی رونق و باہر کا رخ کیا ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے دراز تھے نشانات عدیم تھے انہوں نے پہاڑوں کو چیڑ ڈالا پتھر کی چٹانیں کاٹیں شہروں میں گھومتے رہے زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا ان کے نشانات کو مٹا دیا ان کے گھروں کو نیسط و نابود کر دیا ان کے ذکر کو بھلا دیا اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل ادھے پڑے رہ گئے اور وہ جو بچ گئے وہ اللہ کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں کے منہدیم یعنی گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے رہے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں عبرت ہے ان کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے دنیا عارضی ہے زمانہ ایسا آ گیا نہ افو در گزر رہا نہیں نرمی بلکہ برائی کی کیچڑ باقی ماندہ رنج و غم عبرتناک ناک ہول ناکیاں بچی کچی سزاؤں کے اثرات فتنوں کے سیلاب در پہ زلزلوں بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے ان کی برائیوں کی وجہ ان کی برائیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں خرابی ظاہر ہوئی پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدیں لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے ہم اللہ عزل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر تیار رکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین واقعی دنیا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہم دنیا میں بھی ایسے بہت سارے فی زمانہ بھی ایسے نظارے عام ہوتے ہیں کہ کئی ایسے اڈے کئی ایسے جزیرے کئی ایسے شہر ایش کوشیوں میں مشہور تھے اللہ کا کہہ و وضب جب آیا سب تباہ و برباد ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم و قصور پر رونا یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا اگر آج نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا گناہوں پر دلیری ہے تو آئیے رب تعلا کے حضور سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہا لیتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی افم انحدی سیتا جب وہ تب حکون والا تبکون کنزلیمان تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو روتے نہیں تو اصحاب صفا رضی اللہ تعالیٰ انہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار یعنی پاکیزہ گال آنسو سے تر ہو گئے انہیں روتے دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے ڈر سے رویا ہو ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے حضرت سیدنا محمد بن منقدر ال رحمت اللہ القادر جب روتے اپنے چہرے اور داڑی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے ہوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں زندگی بہت مختصر ہے ان قریب اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا اندھیری قبر میں اترنا پڑ جائے گا اور بظاہر یہ مرنے والا جس کی کوئی باپ اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کرتا ہے تو باپ کے انتقال پر بیٹا اپنے باپ کی آنکھیں بند کرتا ہے کوئی عزیز کسی عزیز کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا اس کی آنکھیں بند ہو گئی علماء فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے کیا فرماتے ہیں انسان سو رہا ہے جب مرے گا پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں پھر وہ سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا میں نے تو سوچا تھا کہ اتنی طویل زندگی مل جائے گی اور میں اسی طرح سے اپنی زندگی گزار لوں گا اور اسی طرح سے میں نیکیوں کی طرف رغبت کر لوں گا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا یک بار کی اچانک موت کا کافظ آ گیا اور دنیا سے جانا پڑ گیا تو اس وقت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری ندامت شرم ساری یہ ہمیں کام نہیں آئی گی آج زندگی ہے ابھی اس کو غنیمت جان لیجیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجیے اگر نامہ اعمال میں نمازیں نہیں ذکر و اسکار نہیں تلاوت نہیں فرائض میں کوتا ہے توبہ کر لیجئے آئندہ سے ادا کرنے کا اہتمام کر لیجئے جو نمازیں قضا ہوئی ان کا بھی حساب لگا کر ادا کرنے کی ترکیب بنا لیجئے سنتوں سے دور ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے ہمارے بچوں کو سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے ہمارے گھر والوں کو سنتوں کی تربیت دلا رہا ہے تو اپنی زندگی کا احساس احتساب کر لیجیے اور کچھ تبدیلیاں پیدا کیجیے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی ادس سرہ نورانی فرماتے ہیں حوف خدا عزوجل کے باعث جو آنکھیں ڈب ڈبائیں گی یعنی آنسو سے بھر جائیں گی اس چہرے پر قیامت کے دن سیاہی اور ضلعت نہیں چڑھے گی اور اگر ان ڈب ڈبانے والی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ان آسوں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجھا دے گا اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے تبدیلی لے آئیے تبدیلی لے آئیے اور امیر علیہ سنت ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری سرہ النورانی فرماتے ہیں نے خواب میں ایک ہور کو دیکھا جس کے چہرے پر نور کی چمک تھی میں نے پوچھا تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے وہ بولی تمہیں یاد ہے وہ رات جس میں تم روئے تھے یعنی ہماری راتیں اگرچہ گناہوں میں بسر ہوتی ہیں کوئی ایک رات تو اپنے اعمال میں ایسی لکھوائیں کہ جس میں کوئی کیلکولیشن تو نا تو غور تو ہوں کہ یار کیا, کیا, کیا اب تک اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو روزانہ دکان بند کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتا ہے کہ جتنی سیل کی اتنا مال ہے یا نہیں گلے میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ جب تک حساب نہیں ملے گا دکان بند نہیں کریں گے جناب ماہانہ کلوزنگ ہو رہی ہے سالانہ کلوزنگ ہو رہی ہے پروفٹ لاس کا پورا حساب رکھا جا رہا ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امیر علیہ سندن نے لکھا کہ ایک مرتبہ فکر مدینہ کرنے لگے سوچنے لگے کتنی زندگی گزر گئی ساٹھ سال کتنے دن ہوئے تو تین سو پینسٹھ سے آپ نے ضرب دیا کہ اتنے ہزار دن میں نے زندگی کو گزار لیے تو سوچنے لگے کہ اگر میرے ناما امال میں روزانہ ایک ہی گناہ اگر میں نے کیا ہو تو اس کا مطلب کہ میرے ناما امال میں اتنے ہزار گناہ ہو گئے جبکہ میں نے تو کئی کئی دن ایسے گزارے کہ ایک ایک دن میں ہزار گنا کیے تو اس کا مطلب میرے ناما اعمال میں اس قدر ہزاروں ہزار گنا ہو گئے یہ سوچتے ہی آپ زمین پر گرے اور آپ کی روح کا سے انسری سے پرواز کر گئی فکر کرنے لگے کہ میرا بنے گا کیا تو کئی راتیں ہم نے غفلت میں گزاری ایک کاش کے کوئی ایک رات تو ملے کہ جس میں میں اپنے رب عزوجل وجل سے مناجات کروں اور احتساب کروں رو کے مولا اتنی زندگی تو نے عطا فرمائی ساری زندگی یوں ہی گزر گئی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ہور کے چہرے پر چمک دمک دیکھی تو پوچھا کہ تمہارے چہرے کی چمک دمک کس وجہ سے ہے وہ بولی تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے میں نے کہا ہاں اس نے کہا تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے میں نے ان کو اپنے چہرے پر مر لیا چنانچہ میرے چہرے کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسو کی وجہ سے ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں ساری ساری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا کا ہوں میں ترا میں تیرا ہوں بخش محبوب بکا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا احتساب کرنے کی عطا فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کی صورت یہی ہوگی کہ اجتماع میں شرکت ہو اجتماع میں شرکت ہو مدنی قافلوں میں سفر ہو مدنی چینل دیکھنے کی ترکیب ہو پھر دیکھیں کہ کیسی تبدیلی آتی ہے انسان اپنی صحبت کا اثر ضرور پاتا ہے اگر ہم کسی شرابی کی صحبت میں بیٹھیں گے اگرچہ شراب نہیں پییں گے ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اس بری عادت میں مبتلا ہو جائیں گے جواریوں کی شک... صحبت میں بیٹھیں گے اگرچہ جوا نہیں کھیلیں گے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس لانت میں ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے تو آئیے اچھوں کی صحبت اختیار کر لیجئے ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی پابندی سے شرکت کرنے بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی ترکیب بنائیے اور مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کرنے دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی